السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهدو الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا واشهدو أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيض وليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك سلوات الله وسلام عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده وستنى بسنته عليهم من دين وبعد معزز سامعین و ناظرین و سامعات ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے روبرو ہو رہا ہوں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ بہت پہلے شروع کیا گیا تھا پہلے چھوٹی نشانیاں بیان کی گئیں اس کے بعد بڑی نشانیوں کا ذکر ہوا اور آج بڑی نشانیوں کی آخری بڑی نشانی جو دسویں بڑی نشانی ہے اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے اور وہ ہے آگ کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں کی آخری نشانی ہے یمن سے اس کا ظہور ہوگا لوگوں کو ہاکتے ہوئے سرزمین محشر کی طرف لے جائے گی اور سرزمین محشر شام کا علاقہ ہے اور اس وقت جو اصطلاح ہے اس کے مطابق فلسطین اردن مرکو سوریا، تیونس اور لیبیا یہ سب شام کے علاقے ہیں یہی محشر کا میدان لگے گا جیسا کہ حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور حضیفہ بن وس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے ہم ذکر کر چکے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں میں ہوئے گفتگو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پہنچے تو آپ نے سوال کیا تم لوگ کس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہو تو لوگوں نے کہا قیامت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو آپ نے اس دس نشانیاں بیان کی جن کا ذکر آپ کے سامنے اس سے پہلے کیا جا چکا ہے اور اس دس نشانیوں میں آپ نے فرمایا اور سب سے آخری نشانی آپ نے یہ بتائی حضرت حذیفہ بن اسے فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دوڑاتے ہوئے لے جائے گی تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آگ کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آخری بڑی نشانی ہے اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے قیامت سے قبل حضرت یا حضرموت موت کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی حضرت موت یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے جو لوگوں کو جمع کرے گی لوگوں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شام کو رہائش بنا لو شام کا جو علاقہ ہے اس علاقے رہنا شروع کر دو یا اس کو جائے سکونت بنا لو ترمیزی کی اور مسند احمد کی حدیث ہے اس طریقے سے صنعت مال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر ملی تو آپ کے پاس حاضر ہوئی اور گویا ہوئے کہنے لگے میں تم سے تین باتیں پوچھوں گا جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا پھر انہوں نے تین سوالات کیے پہلا سوال یہ تھا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے ایک سوال تھا پہلا سوال دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کا سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کس وجہ سے بچہ اپنے والد کے مشابه اور کس وجہ سے اپنے ماموں کے مشابه ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا رہی پہلی نشانی تو آگ ہوگی جو مشرق سے مغرب کی طرف لوگوں کو لے جائے گی مشرق سے مغرب کی طرف لوگوں کو لے کر کے جائے گی اور رہا پہلا کھانا جو جنتی تناول فرمائیں گے تو مشلی کی کلیجی کا اضافے والا حصہ ہوگا یعنی کلیجی کے بغل میں کچھ ہوتا ہے نا تو وہ ان کو ناشتے میں دیا جائے گا یا پہلے ان کو کھانا دیا جائے گا اور رہا بچے میں مشابت کی وجہ تو جب آدمی بیوی سے ہما ہوتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے اور عورت پر اس کا پانی سبقت لے جاتا ہے یعنی مرد کی منی غالب آ جاتی ہے تو باپ کی مشابت بچے کے اندر ہوتی ہے اور جب عورت کا پانی سب قتلے جاتا ہے یعنی عورت کی جو منی ہوتی ہے جب وہ سب قتلے جاتی ہے تو بچہ میں ماں کی مشابہت پائی جاتی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سن کر کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اسی ہی بخاری کی حدیث ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مشرق سے یعنی یمن سے آگ کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اس حدیث میں آگ کو پہلی نشانی جو بتائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے کے لحاظ سے وہ پہلی نشانی ہے یعنی جب یہ نشانی ہو جائے گی تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اس نشانی اور قیامت کے درمیان کوئی اور نشانی واقع نہیں ہوگی یعنی سب سے یعنی قیامت جیسے اے, یہ نشانی ہو گئی تو فوراً قیامت قائم ہو جائے گی تو قیامت کے وقوع کے لحاظ سے یہ پہلی نشانی ہے ورنہ اس سے پہلے جو نشانیاں بڑی ہیں ان کے لحاظ سے یہ آخر نشانی ہوگی لیکن جب نشانی ظاہر ہو جائے گی فوراً قیامت بھی قائم ہو جائے گی اور جو باقی نشانیاں ہیں وہ قرب قیامت کی علامات اور ہیں یعنی جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تب قیامت گویا کی قریب ہو گئی ہے اور جتنی زیادہ ظاہر ہوتی جائیں گی اتنی زیادہ گویا کی قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے لیکن جیسے ہی یہ نشانی ظاہر ہوگی کون سی یمن سے آگ کا ظہور آگ کر نکلنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قیامت قائم ہو جائے گی اب اس کے بعد پھر کوئی اور نشانی نہیں رہے گی اس کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی اسرافی علیہ اسلام سور پھونک دیں گے اور اس طریقے سے قیامت قائم ہو جائے گی اس آگ کے نکلنے کا مقصد کیا ہوگا اس کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا اس کا مقصد لوگوں کو ہاک کر کے میدان محشر کی طرف لے جانا ہوگا اسی لیے جب لوگ چلتے چلتے تھک جائیں گے اور کہیں آرام کے لیے پلاؤ ڈالیں گے یا قہلولہ کریں گے یا رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ لوگ میدان محشر تک جمع ہو جائیں پہنچ جائیں ابو اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ تین طرح سے جمع کیے جائیں گے یعنی جو لوگوں کی قسمیں ہوں گی اصناف ہوں گی تین طرح کے لوگ ہوں گے کچھ تو راغب ہوں گے یعنی خوشی خوشی رغبت رکھتے ہوئے جائیں گے میدان محشر کی طرف جبکہ کچھ خوف زدہ ہوں گے خوف ہوگا ان کو کسی اونٹ پر دو آدمی ہوں گے تو کسی پر تین تو کسی پر چار جبکہ کسی اونٹ پر ددس لوگ ہوں گے تیسری قسم ان باقی لوگوں کی ہوگی جنہیں آگ ہاگ کر لائے گی جہاں وہ لوگ خیرولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ خیرولہ کرے گی وہ جہاں رات گزاریں گے آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی وہ جہاں شام کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ سب غیبیات سے متعلق ہے اور غیبیات میں اصل یہ ہے کہ تسلیم کرنا ایمان لانا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے ہیں دنیا کا خالق کائنات کا خالق اللہ حرب العلامین ہے اور جس طریقے سے اللہ حرب العامن اپ نبی کو بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انسانیت کو وہ ساری باتیں آپ نے بتا دیں لہذا یہ انسان کے عقل میں اندر, کے اندر یہ بات آ سکتی ہے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آگ کیسے قرولہ کرے گی آگ کیسے سوئے گی آگ کیسے رات گزارے گی اللہ رب نے ہر چیز پر قادر ہے اس سے پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں بارہا سنتے ہوں گے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹہنی پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ کھجور کی ٹہنی تھی خشک ٹہنی تھی جب وہ ٹہنی آپ نے چھوڑ دی اور آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو ٹہنی رونے لگی اور اس سے رونے کی آواز آتی تھی جس طریقے سے ڈپچی کے اندر کھانا بکتا ہے اس طریقے سے آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھپکی دی تسلی دی اس کے بعد وہ خاموش ہوگی اس سے آواز آنا بند ہو گیا یہ سب صحیح حدیث ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم روایت ہے کی میں مکہ کے اندر ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلام کیا کرتے تھے ربو سے پہلے تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اللہ کو قدرت دے گا اور اس طریقے ساری چیزیں وقوع پذیر ہوں گی چوپائے کا اس سے پہلے ذکر ہوا اس کا ذکر اللہ رب نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے یا اس طریقے سے تسمہ وغیرہ کا ذکر ہوا چھوٹی نشانیوں کے بیان میں کہ انسان کیا جوتے کا جو تسمیہ ہوتا ہے وہ بات کرے گا وہ گواہی دے گا تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں غیبیات سے متعلق ہیں اور غیبیات کے بارے میں جو صلب صالحین کا اور ان کے عقیدے اور مرحذ پر قائم رہنے والوں کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کر دینا لیکن ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ یہ ساری چیزیں واقع ہوں گی اگرچہ ہماری محدود عقل کے اندر یہ ساری باتیں نہ سماتی ہوں ہماری عقل محدود ہے اللہ ابراہن کی قدرت لامحدود ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ ساری باتیں واقع ہوں گی جیسا کہ ہمارے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور یہ سب اللہ ابامن کی طرف سے وہی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے اگرچہ فی یا وقتی طور پر انسان کے عقل کے اندر بات نہ آئے لیکن دنیا بہت ترقی کرتی جا رہی ہے دنیا بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے ان تمام چیزوں کو انسان تصدیق کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو انسان سچ سمجھتا ہے لہٰذا یہ ساری چیزیں بھی اللہ اربان قدرت سے دنیا کے اندر ظہر پذیر ہوں گی ان کے بارے میں شک کرنا یہ ایمان کے منافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی نبوت پر ایمان کے منافی ہے اللہ البنی قدرت میں شک کرنے کے مرادف ہے لہذا ان تمام باتوں پر انسان کا ایک مومن کا ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے آگ نکلنے کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہی کی دو قسمیں ہیں ایک وہی قرآن کی شکل ہمارے پاس موجود ہے اور وہی کی جو دوسری قسم ہے وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے حدیث کی شکل میں اور کچھ باتیں اللہ اب الامن قرآن کریم کے اندر بیان کی اور کچھ باتیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے وہی کی اور آپ نے حدیث کے اندر بیان کیا لہٰ لہٰذا دونوں پر ایمان لانا دونوں وہی ہے دونوں وہی ہیں دونوں اللہ ابرامن کی طرف سے ہیں قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں اللہ ابرامن کی طرف سے ہے تو چاہے قرآن میں اس کا بیان ہو اور چاہے حدیث کے اندر ہو جب دونوں اللہ کی طرف سے دونوں پر ایمان لانا ضروری کسی ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے. جیسے ایک نبی کا انکار دوسرے نبیوں کا انکار ہوتا ہے ایسے ایک وہی کا انکار دوسری وہی کا انکار ہوتا ہے یا ایک وہی کی ایک قسم کا انکار وہی کی دوسری قسم کا انکار ہوتا ہے اللہ ربان اما اہم و رسول فخضو اما نا کمن و جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جسے منع کرے اس سے رک جاؤ رسول ہمیں یہی دیا ہے بتایا ہمیں اس لیے اس پر ایمان آنا ضروری ہے عما ان, ان ہوا اللہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا وہ وہی ہے اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کہتے ہیں لہٰذا ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہ وحی ہے آپ صادق مصدوق ہیں اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو قرآن میں ذکر نہ ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہی کی جو دوسری قسم ہے اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا اللہ ارب العمی نے آپ کی طرف وہی کی اور آپ نے اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے اس کو بتا دیا معنی اللہ کی طرف سے حدیث کی اور الفاظ ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں قرآن قریب میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے قرآن قریب بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب اس پر ایمان لاتے اور ایمان لانا ضروری ہے قرآن میں ذکر ہونا ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہے قرآن میں اصول بیان کیے گئے مبادی بیان کیے گئے تفصیلات اور جزیات حدیثوں کے اندر بیان کی گئی قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں ہے متواتر حدیث ہیں اس پر اجماع ہے امت کا قرآن میں معراج کی رات امبیا کرام کی امامت کا ذکر نہیں ہے جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیا کی امامت فرمائی معاج میں جنت اور جہنم کا آپ نے دیدار کیا اس پر اجماع ہے بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں لیکن قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے جنت اور جہنم کا دیدار کیا ہمارے بین اس کا ذکر نہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا قبر میں انبیاء کرام نماز پڑھتے اس کا ذکر نہیں قرآن کریم کے اندر نماز کی تعداد کا ذکر نہیں ہے رکعت کتنی ہونی چاہیے کتنے سجدے ایک رکعت کے اندر کتنے رکوع ہونے چاہیے ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے زکوٰۃ الفطر کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر جبکہ یہ فرض ہے نکالنا اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجیے شیر بلی چیتا گھریلو گدھا کھچر اس کے کھانے کا کیا حکم ہے شریعت میں اس کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر ملے گا حدیثوں کے اندر ملے گا ایسے بہت سارے مسائل ہیں، انگنت مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کیا وہی کہ جو دوسری قسم ہے اس کے اندر وہی ایک ہی اللہ کی طرف دونوں ہیں بس اس کی دو قسمیں ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث سنت اور یہ سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیا لہٰذا جب ہمارے نبی نے بتا دیا تو اس کا مطلب اس کا قرآن بھی ذکر آ گیا اور جو قرآن میں آ گیا اس کا مطلب کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر آ گیا کسی ایک میں آ جانے سے گویا کہ اس کا ذکر دوسرے کے اندر بھی آ گیا قرآن میں اگر موجود ہے گویا کہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے اسی لیے جس نے نبی کی کی اس نے اللہ ابن کی تعاط کی میوتن رسول فقر طع جس رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ رب کے تحت کی لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہو اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم بھی اس کا ذکر موجود ہے اور وہ اس طریقے سے قرآن کریم کی آئے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ما تحکم رسول فخر ہاکمن فنت ہو جو رسول تمہیں دے لے لو جسے منع کرے اسے رک جاؤ یہ رسول نے ہمیں دیا ہے اسی لیے عبداللہ بن وسول رضی اللہ عنہ مشہور صاحبی ہیں فقی امت انہوں نے کہا کہ اللہ کی لانت ہوتی ہے جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں یا گودتی ہیں اور جو حسن و خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان سوراخ کرتی ہیں یا ابرو کے بال اکھاڑتی یا اکھڑواتی ہیں ایسے ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ایک خاتون جن کا جن کی کنیت ہو یعقوبی سے مسلم اور سی بخاری حدیث سے وہ کہنے لگی کہ آپ کیوں ان پر لعنت بھیجتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کیوں نالد بھیجوں جس پر اللہ رب العام لعنت بھیجی ہے جس پر نبی لعنت بھیجی ہے اور جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے تو کہتی میں نے تو قرآن پڑھا لیکن قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر مجھے نہیں ملا قرآن میں اللہ رب الامی نے کہیں بیان کیا ہے کہیں نہیں بتایا قرآن میں کیا ایسی عورتوں پر اللہ کی ہوتی ہے تو عبداللہ بن مسول رضی اللہ عنہ بڑے فقیر تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم حقیقت میں قرآن پڑھتی تو تمہیں یہ چیز مل جاتی کیا تم نے قرآن کریم اساحت کریمہ کو نہیں پڑھا او ما آتا کم رسول فخان جو رسول تمہیں دے لے لو اور جسے جس منع کرے اسے رک جاؤ کہا میں نے پڑھا ہے تو کہا رسول ہمیں دیا ہے جب رسول بھیجی تو اللہ لاڑت بھیج دی ہے جس پر میرے بھی لعت بھیجی اس پر لال لاڑت بھیجیے اور اے جس نے نبی کے تعداد کی اس نے اللہ رب کے تعاط کی لہذا یہ جو بات ہے اگرچہ قرآن کریم بظاہر اس کا ذکر نہیں ہے لیکن عبداللہ بن مسور تعالیٰ کے اس حدیث کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ قرآن کریم بھی موجود ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ رب نے ہمیں صاف فرمائے و ماحکم و رسول جو رسول دیں تمہیں لے لو یہ ہمارا منہج ہے سلب صالح کا اہل حدیث کا سلفیوں کا یہ نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو وہ نہیں مانیں گے جیسے عقل پرست ہوتے ہیں معتزلہ کی جو اولاد ہیں عقل پرست کی عقل میں جو بات آئے گی اس کو مانیں گے جو عقل میں بات نہیں آئے گی نہیں مانیں گے جبکہ وہ دنیا کی بہت ساری باتیں جو جھوٹے ہیں مکار ہیں فریبی ہیں جن کے نسب کا کوئی پتہ نہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے ایسا ہوتا ہے دنیاوی ایجادات ہیں دنیاوی چیزیں ہیں لیکن صادق مصدوق جو سب کے امام سب کے پیشوا سب کے رہبر جن پر اللہ رب کی وہی ناظر ہوتی تھی اللہ سے جو ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ رب نے نبوت اور رسالت کا بار گرہ اور امانت اپ نبی پر نازر فرمائی اور جس کی زبان سے وہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا جب اس پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے تو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں جس نے تمہیں عقل دی ہے رب العالمین ہے رب العالمین نے بتا دیا اس نے تمہاری عقل معیار نہیں ہے ہماری عقل معیار نہیں ہے سب کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں عقلیں محدود ہیں ایک پڑھا کا انسان ایک گاؤں اور دیہات کے اندر رہنے والی ایک بوڑھی عورت ہے کیا سب کی عقلیں جیسی ہیں سب کی عقلوں کے اندر فرق ہوتا ہے عقلوں کا پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ ہر برا اللہ رب العالمین نے بتایا یہ اپنے نبی کو بتایا نبی نے ساری امت کو ساری انسانیت کو بتایا لہذا اس پر ایمان آنا ضروری عقل کی پوجا مت کیجیے اللہ کی عبادت کیجیے نبی کی اطاعت کیجیے اللہ کی بندگی اور عبادت میں اپنا وقت صرف کیجیے اور اپنے عقل کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع بنائیے یہ نہ ہو جیسے عقل پرست لوگ ہیں کی کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی عقل کے تابے بناتے ہیں کہ ہماری عقل میں جائے گا جو مانیں گے جو نہیں کہیں گے ہم نہیں مانیں گے جیسے مقلدین ہوتے ہیں نا وہ مقلدین کہ ہاں ایسا نہیں کہ وہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں بہت ساری حدیثوں پر ان کے عمل ہے آپ شفافے کی کو لے لیجئے ہمارے ملک ہندوستان کی مثال لے لیجئے یہ شفافے آپ دیکھیے نماز ان کی آمین رفادین سور فاتحہ ساری چیزیں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے ہاں بدعت خرافات کی بھرمار ہوتی ہے ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا ہمارے بغل ہی میں ایک صاحب تھے جو صاف تھے لیکن ساؤت کے جنوب کے ہندوستان میں اور امام سور فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیا اور ادھر سوات المستقیم کے آگے پہنچ گیا لیکن وہ کھڑے ہو کر کے نیت ہی کر رہے تھے زبان سے اور اس طریقے سے بڑی بدعت ان کے ہاں خرافات شرک پائے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس لیکن نماز وغیرہ میں دیکھیے امین رفادین ساری چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں تو یہ اس لیے امین رفا دین کرتے ہیں کیونکہ ان کے کی امام کا قول ہے اس لیے اور حدیثوں کو نہیں مانتے یہی مقلدین کا معاملہ ہے لیکن ہم حدیثوں کا معاملہ یہ کہ جو بھی حدیث کے اندر آ گیا چاہے کوئی اس کا قائل ہو قائل نہ ہو اس پر ایمان لانا ضروری اور حدیث کے قائل مل جاتے ہیں کوئی بھی قول ہے جو ہمارا اہل حدیث کا ایسا نہ نہیں ہے کہ سالین میں سے کوئی نہیں ہو سلب صالح میں عمل کرنے والے اس پر موجود ہیں اس پر عمل کرنے والے موجود ہیں لہذا مقلدین کا جو حال ہے کہ وہی حدیث مانیں گے جو ان کے امام کی اول کی موافقت میں ہوگی ایسے ہی جو آج کے عقل پرست لوگ ہیں وہ ان کا منہج یہ ہے کہ ہم انہیں باتوں کو مانیں گے انہیں حدیثوں کو مانیں گے جو ہماری عقل کے موافق ہوگی ہماری عقل کے موافق ہوگی عقل کو انہوں نے اپنا معیار بنا کر کے رکھا جیسے معتضلہ تھے جو عقل ہی کو سب سم معیار سمجھتے تھے ہر بات کو حدیث پر حدیث کے معیار پر جیسے خوارج ہیں جو باتیں ان کی کے عقل کے معیار پر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں چاہے وہ حدیث متواتر ہوں چاہے وہ بخاری مسلم کے کی حدیث کیسی بھی ہوں اس لیے ان کے یہاں حدیثوں کا بہت انکار پائی جاتا ہے تو یہ جو خارجیں زدہ لوگ ہیں اور یہ جو عقل پرست لوگ ہیں جو متضلاع کی صفوں میں جو مانے جاتے ہیں ان لوگوں کا منحج یہ ہوتا ہے کہ حدیث ہماری عقل کے موافق ہوگی تب ہم لیں گے جب کہ صالحین کا منہج یہ ہے اور یہی سب کا منہج ہونا چاہیے کہ صحیح اس کے اندر جو بات آ گئی چاہے ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے ہمیں اس کا ماننا ضروری عقل محدود ہوتی ہے عقل کی جو ہے ایک طاقت ہوتی ہے عقل اپنے اس دائرے سے اگر نکل جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جسے موبائل ہوتا نا موبائل اگر آپ فلائٹ موڈ پر ڈال دیں تو آپ فون کرتے رہیے موبائل نہیں لگے گا یا آپ فلائٹ میں ہیں اوپر اڑ رہے ہیں جہاز میں سیر کر جہاز میں ہیں کوئی فون لگائے گا فون نہیں لگے گا کیونکہ اب اس کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب وہاں پر موبائل نہیں لگ سکتا ہے ایسے انسان کی عقل ہوتی ہے یہ غیبیات ہیں غیبات ہیں ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے ہمیں اس کو ماننا چاہیے اس پر ایمان لانا چاہیے یہ یہ ایمان کا تقاضا ہے تو یہ جو نشانی ہے اگرچہ اس کا قرآن کی کے اندر ذکر نہیں ہے وضاحت کے ساتھ لیکن اشارتن اساہد کے اندر اما تاکم رسول فقضو امان حاقم فنت ضرور اس کا ذکر موجود ہے جیسا کہ عبدالعبی رسول صلی اللہ نے ام یعقوب نامی ایک عورت کو سمجھایا لہذا ہاں اس شخص کو جو اس طرح کا اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہم نہیں مانیں گے ہم اس کو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول پڑھ لو یہ حدیث پڑھ لو بخاری کے اندر اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں بھی اس پر ایمان لانا چاہیے اور تمہارا یہ مناج ہونا چاہیے کہ نبی نے جو بتا دیا وہ سب صحیح ہے گویا کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ نے وا اتا کم رسولوح وما اتا رسول اخرو اور قرآن کریم میں کتنی آیتیں جن تمام آیتوں میں اللہ حرب نے ہمیں نبی کے اطاعت کرنے کا حکم دیا لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہی کی دوسری قسم کا تو گویا کی قرآن کا بھی منکر ہوتا ہے جیسے ایک نبی کا انکار دوسرے نبیوں کا انکار ہوتا ہے اور دوسرے نبیوں کا انکار لازم آتا ہے اسی طریقے سے جب تک اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے تو گویا کس نے انکار اس نے حدیث کا بھی انکار کر دیا کیوں اس لیے کہ وہی کی دوسری قسم ہے پہلی قسم اس کا گویا کس نے انکار کر دیا تو یہ قیامت کی دس نشانیاں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں میں ترتیب کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دوں اور یہ جو ترتیب تقریبی ہے یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جس اور جس ترتیب پر میں نے آپ کے سامنے ابھی تک درج دیا ہے بڑی نشانیوں کے تعلق سے اکثر بڑے بڑے علماء نے اسی ترتیب کو بیان کیا ہے اور جو حدیثیں اس کے تعلق سے آتی ہیں ان میں اقرب ترین جو ترتیب ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے مسئلہ ہے نس ایک دم اس کے تعلق سے واضح مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ترتیب اس طریقے بتائی ہو کسی حدیث میں کسی کو پہلے کسی حدیث میں کسی کو بعد میں علماء نے ترتیب جاننے کی کوشش کی ہے لہذا سب سے اقرب ترین جو ترتیب ہے حدیث کی نصوص اور حدیث کے موافق مطابق وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے دجال نمبر دو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تیسری نشانی بڑی یاجوج معجوج کا نکلنا چوتھی پانچویں اور چھٹی نشانی جزیر العرب کے اندر تین بڑے خصوفات مشرق اور مغرب اور جزرۃ العرب کے اندر زمین کا دسنا ساتویں نشانی دھوئیں کا نکلنا دھواں یہ سب نشانیاں ابھی تک واقعی نہیں ہوئی ہیں آٹھویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور نویں نشانی دعبت العرض زمین سے چوپائے کا نکلنا اور دسویں جو آخری نشانی ہے وہ یمن سے آگ کا نکلنا جب یمن سے آگ نکل جائے گی قیامت قائم ہو جائے گی اب اس کے بعد کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ قیامت سے پہلے اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ایک کہ عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ سب سے پہلی نشانی تو قیامت کے وقوع کے لحاظ سے باقی جو اور نو نشانیاں بڑی وہ قرب قیامت کی دلیل ہیں یا علامتیں ہیں کہ قیامت قریب ہو گئی اور جیسے جیسے نشانیاں ظاہر ہوتی جائیں گی ویسے ویسی قیامت اور قریب سے قریب تر ہوتی جائے گی لیکن جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی فورا قیامت قائم ہو جائے گی اللہ حربر ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور سالین پر قائم رکھے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم یہ بتائیں گے قیامت کیسے قائم ہوگی نشانیوں کا ذکر ہو چکا ہے اب قیامت کیسے قائم ہوگی انشاءاللہ دو تین درس اس کے تعلق سے بھی ہم آپ کے سامنے دینے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حکمت کے ساتھ اسے لوگوں کے سامنے بيان کرنے اور اس کے رسول شاد کے اللہ تبارک و تعالی سب کو جزاكم الله خير وصلی علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین